اور یہ عمل <سؤال> دے دی وجہ لے چھ دم فوجا ات رازيد میت یہ ظفر کی طرف فرار نشی فقار ی سجہ ذکر کے درمیان نیند چنیبی در سلام فی صوبر حبیرتین دا قبل <سؤال> تکفیل پڑھ شو فاجامہ مخاطب ہبرتین ہا جماع چا کر کھدارے ہا جماع مخاطب سے نک کر کے